بسم اللہ الرحمن رقیب أيها آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ومن الله فقد فاد فوزا عظيما. أعوذ بالله من وما خلقت الجن والإنس إلا حضرات محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچوں پردانشین ماں اور بہنوں دین اسلام میں توحید کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے को کو اچھی طرح سمجھنے کے कुछ کچھ بنیادی باتیں ذہن نشین کرنا ضروری دین اسلام کو اگر ایک جسم فرض کر لیا جائے تو توحید اس جسم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے اب اس سے آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک دل تندرست رہے گا پورا جسم تندرست رہے گا اور اگر دل بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جائے گا جیسے جیسے دل میں بیماری آتی جائے گی ویسے ویسے جسم کمزور ہوتا جائے گا بیمار ہوتا چلا جائے گا اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے دل توحید کی مثال ہے دین اسلام کے جسم میں اور اگر دین اسلام کو آنکھ فرض کر لیا جائے تو توحید آنکھ میں پتلی کی حیثیت رکھتا ہے توحید کے بغیر نہ تو کوئی عقیدہ موثر ہے اور نہ کوئی عمل مسمر یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے سب سے پہلی اپنی امتوں کے سامنے توحید ہی کا درس رکھا اور توحید کے باب میں انہوں نے کبھی کوئی مداہنت گوارہ نہیں کی کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا طرح طرح کی ترغیبات انہیں دی گئیں رشوتیں پیش کی گئیں ڈھیر سارے مال و دولت کا لالچ دیا گیا سرداری اور سروری پیش کی گئی ہر ایک کے جواب میں تمام نبیوں نے توحید ہی پیش کیا پران حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے ارشاد فرمایا ود یہ <فَيُدْحِنُون> چاہتے ہیں کہ اگر آپ سست پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی سست پڑ جائیں گے یاتکریم بتا رہی ہے کہ توحید کے بعد میں کبھی کوئی نبی سست نہیں پڑا اور توحید کے بارے میں اس کا رویہ کبھی بھی نرم نہیں ہوا قرآن حکیم میں ایک اور بنیادی عقیدے پر بڑا زور دیا گیا ہے وہ ہے معاد کا عقیدہ یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اکثر مقامات پر ماد کے بیان کے ساتھ ساتھ توحید کا بیان چلتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر توحید کے تصور میں ذرہ برابر خلل واقع ہو جائے تو, توحید کی تو ماد کی حقیقت ہوا ہو کر رہ جائے گی اگر آدمی توحید کا قائل ہے لیکن ساتھ ساتھ ماد کا بھی قائد ہے لیکن اس کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ صوفہ ایسے ہیں کچھ شرکا ایسے ہیں جو ہمیں بخشوا لیں گے جو ہمیں بچا لیں گے آپ غور کیجیے کہ اگر یہ عقیدہ انسان کے دل میں موجود ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے قانون عدل کی کوئی حیثیت اس کی نگاہ میں نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماد کا جہاں جہاں بیان کیا ہے اکثر جگہوں پر ساتھ ساتھ توحید کو بھی ذکر کیا ہے کل میں توحید کیا ہے ابن عبل عز جن کی مشہور کتاب توحید کے بارے میں ہے شرح العقید تحاویہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہادی کلیمت توحید الادحہ اور الرسل کلہم کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے اور اسی کلم کی طرف تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو بلایا ہے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے پہلے وہ میں بیان کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت بیان کروں گا پہلے ترمزی کتاب المان کی ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ و تعالی سے مروی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں روایت اس طرح ہے وان عبداللہ ابن من عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصري ثم يقول أتنكر من هذا شيء أظلمك كتبتي الحافظون يقول لا يا ربي فيقول أفلك عزر؟ فل فیل محابیل بتا قتو محاوی فیقول إِلَّ مَا <الشَّيخ> حضرت مام ترمیزی سدیش کو کتاب المان بلائے ہیں حضرت عبداللہ ابن بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتوں میں سے ایک شخص کو کل قیامت کے دل لوگوں کے سامنے نجات دے گا پہلے کیا کرے گا پیش شروع آئے اکتی ساتمسی ننانوے دفتر اس کے سامنے رکھ دے گا پھیلا دے گا اور ہر ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک کہ اس آدمی کی نگاہ جائے گی اسے اسے امال لکھے ہوئے ہوں گے پورا امال نامہ اس کا سیاہ کاروں سے روح سیاح ان میں سے کسی بھی چیز کا تو انکار کرتا ہے افضان میں نے جن فرشتوں کو تیرے امال لکھنے پر مقرر کیا تھا کیا انہوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے غالب نے تو کہا ہے کہ اے فرشتوں میری محشر میں حمایت کرنا زندگی بھر تمہیں کاندھوں پہ بٹھا رکھا ہے قیامت کے دن کوئی فرشتہ کسی کی حمایت نہیں کرے گا یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے شاعرانہ تصور ہے غالب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والوں نے اپنی طرف سے پوچھ لکھ لیا ہو کوئی گواہ تھوڑی تھا اللہ وہی پوچھے گا اف غالما کا تیل حافظ میں نے تیرے نام امال جو تیرے سامنے رکھ دیے ہیں اس کے اندر جو جو تیرے امال لکھے ہوئے ہیں کیا لکھنے والوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے وہ یہ کہے گا نہیں ہے میرے رب جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے پھر اللہ پوچھے گا اف اللہ کیا کوئی عذر معذرت بھی ہے فیخ اللہ عرب نہیں ہے میرے رب. مجھے کوئی معذرت نہیں کرنی جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اللہ فرمائے گا تیرے پاس کچھ ہے اس کے علاوہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معلوم نہیں اللہ فرمائے گا آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے عِنْدَنَا حسنا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایک بتا نکالے گا کارڈ نکالے گا اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا ارشد واشد الحمد پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ کارڈ لے جا میزان عمل کے اوپر رکھ تو بندہ اس کارڈ کو دیکھ کر کے کہے گا کہ اللہ یہ ننانوے دفتر ایک طرف ہے یہ کارڈ ان ننانوے دفتروں کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتا ہے اللہ فرمائے گا وزن تو کر چل وزن کر وزن, وزن تو کر فتو زی قسمتی تمام کی تمام فائلیں اور دفاتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ کارڈ رکھ دیا جائے گا جس پر اشد اللہ وشد محمد رسول لکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح وسک الس پلڑے کے اندر وہ بطاقہ وہ کارڈ رکھا ہوا ہوگا وہ تو جھک جائے گا اور جن پلڑے جس پلڑے کے اندر وہ دفاتر رکھے ہوئے ہوں گے وہ پل ہلکا ہو جائے گا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرایا فلاں اللہ تبارک و تعالی کے نام کے اوپر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی آدمی کے گنا ہے ایک طرف لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایک طرف اللہ کے نام پر یہ چیزیں بھاری نہیں ہو سکتی اللہ کا نام ہی بھاری رہے یہ حدیث لا الہ الا اللہ اور کلم تو فضیلت کو بیان کرتی ہے اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے یہ جی چاہتا ہے ایک اور روایت جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المبیا کے اندر لائے ہوئے روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اربعات اسراء وان عبادته ابن سميته رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الله اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الجنه على ما كان عليه من العمل روال بخاری کی کتاب الانبیاء حضرت عباد ابن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے یہ گواہی دی کہ اللہ کسی کا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور یہ بھی گواہی دی کہ علیہ اسلام اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جنہیں اللہ تبارک و نے مریم کے رحم میں ڈلوا دیا تھا اور جنت حق ہے آگ حق ہے جہنم حق ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا چاہے جیسا اس کا عمل رہا ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کلیمے کے اوپر ڈپینڈ ہو جائے اور نیک امال کرنا چھوڑ دے کہ اب یہ کلیما پڑھ لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور یہ کلیما ہمارے لیے جنت میں بخول کا باعث ہے کسی عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک بھیانک تصور ہے اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے جیسا کہ ابھی میں واضح کروں گا یہ دوسری حدیث بھی کلمے کی فضیلت پر ایک واضح دلیل جی کہتا ہے ایک اور حدیث حیز خال اللہ خالی راہل بخاری حضرت اب فرماتے کہ میں نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا تاکہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو نصیب ہوگی وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی من اصع اللہ شفاط کرے اومل وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسیناً ان, ان سے یہ کہا کہ ابو مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا اس لیے کہ میں نے تمہاری ہرس حدیث کے اوپر دیکھی ہے اس کا مطلب یہ جو حدیث کے اوپر زیادہ محنت کرتے ہیں حدیث کی تلاش میں رہتے ہیں حدیثوں پر غور کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد پروائی ہے ان کی تحسین پروائی ہے مجھے معلوم تھا یہ سوال پہلے کوئی نہیں کرے گا اس لیے کہ میں نے دیکھا تو حدیث کی تلاش میں بڑا حریث ہے اور یہ بہت پیارا سوال ہے تو سن لے اس کا جواب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میری سفارش کے دائرے میں آنے والا وہی خوش نصیب ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ اپنے خالص دل سے کہا ہوگا من, قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی یہ کچھ روایتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر کھلی ہوئی دلیل ہے کی اہمیت پر ایک اور واضح دلیل ہے یہ کلمہ نفی اور اس بات پر مشتمل ہے پہلے لا ہے پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے دنیا کے سارے کلمے اس بات سے شروع ہوتے ہیں بعد میں نفی آتی ہے لیکن یہ کلمہ اپنے اندر بڑی عجیب و غریب بات رکھتا ہے کہ یہ نفی سے شروع ہوتا ہے اس بات پر ختم ہوتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالی اس پال کے مثاق ہے کہ میپر باغوتی میپر باغوتی فقد استم سے کبیل عرو جو تابوت کا انکار کرے اور اس کے بعد اللہ پریوار لائے تو لا سے تاغوت کا انکار ہے تاغوت کسے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جس شے کی بھی عبادت کی جائے کلو شہر اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اسے تاغوت کہتے ہیں تو تمام چیزوں کی عبادت سے انکار کر کے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے در حقیقت وہی حقیقی مواحد ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر وہی بات پائی جاتی ہے کہ آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو لا کے ذریعے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں نے تمام چیزوں سے کٹ کر کے اپنی جبین نیاد کے سارے سجدے تیرے آسما کے لیے مخصوص کر دیے اب یہ میرا سر کسی اور آسما کے اوپر نہیں چکے گا میں نے تابوت کا انکار کر دیا اور میں تیرے اوپر ہی مال لارا ہوں اگر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ توحید پہلے ہے شرک بعد میں دوسرا توحید فطرت ہے اور توحید کا جو اپوزٹ شرک ہے وہ خلاف فطرت ہے اب اس سلسلے میں, میں دو حدیثیں پیش کروں گا پہلی حدیث پیش کروں گا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے توحید فطرت ہے شرک خلاف فطرت ہے دلیل دلیل وہاں نبی اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماماری حدی سے پاک کو ایسی کتابیں جناب بنائے حضرت ابو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کہہ دیجئے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بال دیگر کہہ لیجئے کہ توحید پر پیدا ہوتا ہے یوں کہیے کہ ہر بچہ توحید کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے ماحول اسے مشرق بنا دیتا ہے اگر وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اسے یہودی بنا کر چھوڑ دیتے ہیں کسی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اسے نصرانی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کسی آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اسے آتش پرست بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں گویا فطرت توحید ہے ماحول اس فطرت, اس فطرت کو دبا دیتا ہے یہاں ایک نقطہ اور رکھا جائے فطرت جو ہے صرف دب جاتی ہے مٹتی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کے اندر توحید کو ڈال دیا ہے توحید کو ودیت کر دیا ہے یہ فطرت دب تو سکتی ہے مٹ نہیں سکتی اگر یہ فطرت مٹ جاتی تو اللہ تبارک و کبارک کبھی موسا اور ہارون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور پھر حضرت ابو حریرا اس حدیث کی تشریح کے لیے وضاحت کے لیے وہ آیت پیش کر رہے ہیں سم یقول ابو حریرہ ابو حرا فرماتے فطرت اللہ یہ اللہ کی فطرت ہے اسی کے اوپر تمام انسان کو اللہ نے پیدا کیا لا تبدیل الخلق اللہ اللہ کی خلطرت میں تبدیلی نہیں ہے راج تبدیل قیمت فطرت دب جاتی ہے کبھی بدلتی ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا یہ حدیث بتاتی ہے کہ توحید فطرت ہے اس کے مقابل میں شرک خلاف فطرت مشرق فطرت سے جنگ کرتا ہے اور موحد کی پوری زندگی فطرت سے ہم آہنگ ہوتی ہے اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ توحید پہلے ہے شرک کے بعد میں آیا دلیل دلیل وانب نے فکانک لکل بن بتی جنگل کانک لکل بن بدو واما جنگل وکانت کانک ل وَأَمَّا يغوسُ فكانت لمادٍ حَّ لِبنه طَيتٍ بالجوف د صَباء وَأَمَّ يعوق فَكانك لهمدان وأأَماا النَّصرٌ فكت للحم ير لآالِ الكلا حصم ررجال الصالحِين من القموه فأَمَّهلَك أو حش الق بقومهم انال بخاری جناس حضرت ابن عباس رضی اللہ و تعالی نما فرماتے ہیں کہ نوح تک لوگ توڑی پرکار بند تھے خامیاں خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں عملی خرابیاں لیکن قلبی خرابی روحانی خرابی کوئی روحانی بیماری نہیں آئی تھی جسے شرک سے تعبیر کیا جا سکے قتل ہوا آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا جرائم ہوئے لیکن توحید پر سب سے سب کار بند تھے حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے یہ قوم پہلے بت پرستی میں مبتلا ہوئی شکل کیا تھی شکلی حدیث میں بتائی بتائیے کہ پانچ بزرگ تھے اس قوم میں جس کو قوم نوح کہا جاتا ہے جس کی طرف نوح کو مبوس کیا گیا جب وہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی یہ پانچ لوگ تھے ود سوا یہوس یعوک نثر بڑے اچھے لوگ تھے نو یہ نوح کے بڑے بزرگ اور ولی لوگوں کے نام ہیں یہ سب ولی تھے یہ ولیوں کے نام ہیں یہ پانچ ولی تھے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے جب یہ مر گئے تو لوگ بہت گمزدہ ہوئے بہت دلگیر ہوئے ایسے مواقع پر شیطان آ دھمکتا ہے آدمی کے پریشانی کے موقع پر بھی آ جاتا ہے اور زیادہ خوشی کے موقع پر بھی آ جاتا ہے یہ دو مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان انسان کو غلط آیتوں پر ڈال دیتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیتے پڑھتے تھے سب سے پہلے ہی آیت پڑھتے تھے یاسلم کوئی سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ معاملہ خوشی کا ہے اور یہاں موت کی آیت پڑھی جا رہی ہے کوئی سوچے گا کہ شادی کے موقع پر یہ آیت پڑتے تھے آپ خود سے نکال میں یا بندو اے ایمان والو سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے بلا تم تم مسلم نمر ہو مگر مسلمان ہو کر کے کوئی یاد سوچے گا ماحول خوشی کا ہے اور بات موت کی, کی جا رہی ہے حقیقت اس میں ایک فلسفہ ہے کہ خوشی کے موقع پر عام طور پر آدمی کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں شیتان آتا ہے اور اسے طرح طرح کے رسم و رواج میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے لالت میں مبتلا کرتا ہے طرح طرح کی ترجیح بار جاتا ہے ارے ایک ہی بچہ تو ہے اب جتنا لڑکی والوں سے جہیز لینا ہو لے لو اور اتنا خرچ کرو اس شادی کے اوپر کہ سارے ارمان نکل جائے اب دل کے اس ارمان نکالنے کی راہ میں سنت سے اور توحید کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں مسلمانوں کو اس کی کوئی خبر نہیں کا کوئی دھیان رہتا ہے یہ کام شیطان کرواتا ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ کے کریم پڑتے تھے کہا کہ موت کا تصور اپنے ذہن رکھے تو جاب سے ذرہ برابر منحرف نہ ہو اب اس غم کے موقع پر آدم کا کہا کہ تمہارے غموں کا علاج میرے پاس ہے کہا کہ کیا کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو پانچ بزرگ تھے جن کے مرنے پر تم لوگ شوق منا رہے ہو افسوس کر رہے ہو جہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے ان جگہوں پر ان کا اسٹیچو بنا دو نف اسٹیچو بنا دو اور ان کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون دے لیا کرو یاد تازہ کر لیا کرو تو بطور یادگار ان کی مجالس کے اندر جہاں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان جگہوں پر ایک اسٹیچو ایک مورتی بنا دی گئی اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے جب یہ لوگ مر گئے تب شیطان پھر آیا آنے والی جنریشن کے پاس کہا کہ جانتے ہو یہ پانچوں مورتیاں کیا ہیں اور تمہارے آبا وزداد ان مورتیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے کیا ارے یہ تو بڑے ولی لوگ تھے بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے تمہارے آبا وزداد ان کی عبادت کرتے تھے ساری قوم عبادت میں لگ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بڑی پیاری بات فرمائی علم علم لوگ پوجا میں لگ گئے یہ حدیث رہی ہے کہ علم جو ہے یہ آدمی کو شرک کرنے سے روکتا ہے اس کی جگہ پر اگر جہالت آ جائے تو یہ جہالت مفض علم شرک ہوتی ہے علم کے ختم ہو جانے کے بعد لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تنسل علم ختم ہو گیا لوگ ان مورتوں کی پوجا کرنے لگے آپ نے اس پوری حدیث کو اوپر دھیان دیا پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی نوہ کی قوم سے پہلے لوگ توحید کے اوپر کار بند تھے جو آیا ہے بعد میں آیا ہے نوح کی کون سے شروع ہوا ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کیسے شروع ہوا مورتیوں کی شکل میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ مورتیاں کیوں بنائی گئی اس کے پیچھے ہلو عقیدت چار فرما تھا حد سے زیادہ کسی کی شان میں غلو کرنا در حقیقت آدمی کو یا تو شرک میں مبتلا کر, کر دیتا ہے یا بدات میں مبتلا کر دیتا ہے یا بدات یا شرک کے لیے راہ کھول دیتا ہے دیکھو ان کے بیجا عقیدت نے آنے والے لوگوں کے لیے شرک کی راہ ہموار کر دی تھی بعد میں لوگ ان مورتوں کی پوجا کرنے لگے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے پہلے لوگ کو ہی پر بنتے تھے شرک بعد میں آیا سے شروع ہوا شکل کیا تھی مورتیاں بنا لی گئی مورتیاں کیوں بنائی گئی اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا حد سے زیادہ محبت افراد محبت کسی چیز کا حد سے زیادہ بڑھ جانا اور کسی چیز کا حد سے زیادہ گھٹ جانا ان دونوں کو افراد و تفریح کہا جاتا ہے مومنوں کو اشرات و تفریح کے درمیان چلنے کے لیے کہا گیا جسے چلاتے مستقل کہا جاتا ہے اور آخری بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ یہ جتنے لوگ تھے جن کے اسٹیچوز بنائے گئے تھے سب کے تو ولی لوگ تھے صالحین تھے اور ان کی پوجا کیوں کی گئی علم کے بچ جانے کے بعد یعنی جب تک علم رہتا ہے تب تک آدمی شرک کے در پہ نہیں جاتا کوئی بھی علم رکھنے والا جس کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے وہ کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ کلمے کا رٹ لینا کافی نہیں ہے ایک قوم ہے جو کلمے رٹا رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے گاؤں گاؤں میں پھر پھر کر کے کلمے رٹا رہی ہے الفاظ رٹا رہی ہے یہ قرآن حکیم کی اس آیت کے خلاف ہے اللہ فرما رہا ہے سالم مند ہو لا وغیر علم حاصل کرو لا اللہ کا اور مغفرت مانگو مقفرت چاہو اپنے گناہوں کی یہ آئےت کریمہ بتا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تلفظ کافی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا علم ضروری ہے علم حاصل کرو جس کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم آ گیا وہ کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا لہذا پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور دوسرا ٹکڑا آیت کریمہ کا یہ بتا رہا ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کا علم نہ ہو توحید نہ ہو تب تک گناہوں کے لیے اگر استغفار کرتا ہے آدمی تو استغفار اللہ تبارک بولے گا گناہوں کی مففرت طلب کرنے سے پہلے آدمی کو مباحد ہونا ضروری ہے تبھی تو یہ کہا گیا وہ سب دلبی پہلے لا الہ اللہ, <زمبی> اللہ کا علم حاصل کر اس کے بعد اپنے گنہوں کی معافی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آدمی کے دل میں توحید نہیں ہے وہ اپنے گناہوں کی لا معافی مانگے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معافی نہیں کر سکتا بلکہ جو لوگ صرف کو گئے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا استفار کرنے سے منع کر دیا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے دو باتیں ثابت ہو گئی شرک فطرت ہے شرک خلاف فطرت فطرت ہے شرک بعد میں آیا توحید پہلے اب آئیے توحید کا معنی سمجھ لیتے ہیں توحید کسے کہتے توحید کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جاننا توحید توحید شے کو ایک جاننا اور اصطلاح شریعت میں توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات صفات افعال میں یکتا جاننا یہ ہے توحید اصطلاحی توحید کی بنیادی دو قسمیں کر لیں اس کے بعد پھر دو قسمیں بعد میں کر لیتے ہیں پہلے قسم ہم توحید کی کر رہے ہیں توحید کی ذات اور توحید کی صفات اس کے بعد ہم دوسری تقسیم کریں گے توحید ربو بھیت پھر توحید الوہیت توحید کی ذات کو ہم سمجھا دیں اور توحید کی صفات اس کے بعد پھر آگے دو توحیدوں کو ہم سمجھائیں گے توحید کی ذات کا مطلب ہوتا ہے خالق کائنات کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی نہ سمجھنا اگر خالق کائنات کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی کوئی سمجھتا ہے تو مشرق ذات جیسے نسارا نے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا بیٹا کس کیا ہوتا ہے انسانوں کیا ہوتا ہے یہودیوں نے ابیر علی السلام کو اللہ کا بیٹا کر اور بریلویوں نے اللہ تبارک و تعالی کے نور کا ایک جھج قرار دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہذا نصارہ یہود بریلویہ یہ مشرک ذات بھی ہیں مشرک ذات توحید ذات ان کے ہاتھوں سے نکل چکا توحید کی صفات کسے کہتے ہیں توحید کی صفات کہتے ہیں اس بات تو صفاتل کمالی لال السبت وہ اسبتہ لہو رسول توحید صفات یا توحید اسما وسیفات اس کو کہتے ہیں کہ وحی جلی اور وحی خفی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے وہ صفات اس کے لیے تسلیم کرنا نہیں سمجھے وہی ہے جلی کا مطلب قرآن وہی ہے قبیتہ مراد حدیث بال فاض لیگر قرآن اور حدیث میں اللہ نے جن سفتوں سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے ان صفات کو اس کے لیے تسلیم کرنا ان صفات سے اس کو متصف ماننا یہ توحید کی صفات ہے مثلا اللہ سمعود دعا ہے اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے اللہ عالم الغیب ہے صفت ہے اس کی عالم الغیب دعا اب کوئی یہ کہے کہ کوئی بابا بھی دعاؤں کو سن لیتا ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک کی صفات ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے ایسا آدمی مشرک کی صفات یہ توحید کی بنیادی دو قسمیں توحید کی ذات اور توحید کی صفات آگے بڑھتے ہیں توحید کی دو اور قسمیں ہیں توحید ربوبیت اور توحید الوبیت توحید ربوبیت کسے بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس کے افعال میں ایکتا جاننا سلا اللہ تبارک و تعالی کو اس کے افعال میں ایکتا جاننا کیا اللہ ہی مارتا ہے اللہ ہی جلاتا ہے اللہ ہی پیدا کرتا ہے اللہ ہی روزی دیتا ہے اللہ ہی بیٹا دیتا ہے اللہ ہی بیٹی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات میں متصرف ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غوث ہے اللہ ہی دستگیر ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ ہی فرما روا ہے اللہ حقیقی حکمراں ہے یہ ساری صفات توحید ربوبیت میں آ جاتی اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل خوشا سمجھتا ہے توحید ربوبیت کا ممکن ہے کوئی آدمی یہ کہ اللہ کے علاوہ کچھ اللہ کے پیارے ایسے ہیں جن کو اللہ نے تصرف کا اختیار دے دیا ہے وہ چاہے تو کسی کی بنا دے وہ چاہے تو کسی کی بگاڑ دے اگر یہ تصور اگر یہ عقیدہ کسی کا ہے وہ توحید پھر ربوبیت سے قائل نہیں ہے اس کے ہاتھ میں توحید پھر ربوبیت نہیں توحید ربوبیت سے خالی ہے اس کا ہاتھ تو اس کو مختصر انداز میں کیسے سمجھیں گے اللہ تبارک و تعالی کو اس کے افعال میں منفرد اور یقہ جاننا یاد کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے افعال میں افعال یعنی کام کاموں میں یکتا جان لینا کام کیا ہوتا کا پیدا کرنا مارنا جلانا وغیرہ وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر اپنی توحید ربوبیت نے توحید ویت پر استدلال کیا ہے کہ کی اگر اس فیل میں وہ یکتا ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں تو پھر عبادت اس کے علاوہ اور کس کی جائز ہو سکتی ایک جگہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ ایک چیز نہیں پیدا کر سکتے ایک چیز نہیں پیدا کر سکتے یہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں یہ خالق نہیں ہیں سب سے سب مخلوق ہیں اور جو خالق نہ ہو وہ لائق عبادت نہیں ہو سکتا میں ہی خالق ہوں لہذا میں ہی لائق عبادت ہوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے پہلے الویت کا تسکرہ فرمایا وہ لبینت آ لیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں لا چیز نہیں پیدا کر سکتے ہیں جب ایک چیز نہیں پیدا کر سکتے خالق نہیں ہے وہ تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید سے توحید تو پر اسی اور آگے فرمایا والا والا نفع یہ تو ذرا برابر کسی فائدے کے بھی مالک نہیں ہے اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہے ذرا برابر نہ تو نفا پہنچانے کے پر قابر ہے نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے نفا وہی پہنچاتا ہے نقصان وہی پہنچاتا, پہنچاتا آگے ایک اور بات فرمائی گئی ولا ام لکھو نہ تو موت پر قادر ہے نہ حیات پر قادر ہے نہ مرنے کے بعد جانے پر، اٹھانے پر قادر ہے نہ اٹھائے جانے پر قادر ہے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی زندہ نہیں کر سکتا اس پر قادر نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کر سکتا لیکن موت تو دے سکتا ہے نا موت تو دے سکتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں نوٹ کر لو بہت ہی اہم بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود کا مکالمہ ہوا تو حضرت ابراہیم سے رب رب کو کو تو ہے ہے ہے میرا وہ جو مارتا اور جلاتا یہ دو قیدیوں پکڑا کر کے بلواتا ہے ایک قیدی کے بارے میں بری ہونے کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو قتل کر دیتا ہے اور جس کو قتل کیا جانے والا تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے کہتا میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں نکتا یہ ہے کہ انسان کسی کو قتل تو کر سکتا ہے موت نہیں دے سکتا قتل الگ چیز ہے موت الگ چیز ہے یہاں اس نے قتل کیا ہے معاملے کو گٹبٹ کر دیا ہے اس نے مارا نہیں ہے اس نے موت صرف اللہ کے ہاتھ میں صرف قتل کیا ہے اس نے قتل الگ چیز ہے موت الگ چیز ہے یہ نقطہ یاد رکھا جائے قتل الگ چیز ہے اور موت الگ چیز ہے معاملے کو اس نے الجھا دیا ہے اس نے موت نہیں دیا موت اللہ نے دیا تو نے تو قتل کیا ہے تو نے ایک کام کیا ہے موت صرف اللہ کے ہاتھ میں بلا یم لکھو نہ مؤتم والا حیاتم والا نوشورا کوئی موت پر بھی قادر نہیں ہے قتل کرنے کے بعد بھی بچ جاتا ہے آدمی موت نہیں رہتی ہے یہ نقطہ ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ آدمی قتل تو کر سکتا ہے موت نہیں دے سکتا موت صرف اللہ کے ہاتھ میں بلا یم لکھو نا موتم والا حیاتم والا لوگ نہ تو موت پر قادر ہے نہ حیات پر قادر ہے نہ مرنے کے بعد یہ تو ہوا توحید تو کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرنا عبادت کسے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے یا قرآن و حدیث میں جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن اعمال سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں عبادت ہیں سجدہ اللہ کے لیے رکو اللہ کے لیے قیام اللہ کے لیے نظرونیاز اللہ کے لیے قسم صرف اللہ کی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں عبادات کی قبیل سے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس کو کہتے توڑی بہ عبادت اور یہی مقصود ہے ویسے تو کفار مجوس نصارہ یہود سب توحید ربوبیت کے قائل تھے توحید الوحیت کے اندر بحث تھی توحید الوحیت کے اندر بحث تھی کہ اگر کوئی آدمی توحید ربوبیت کا اخہار کرتا ہے لیکن توحید الوحیت کا منکر ہے قاضر ہے اور تمام انبیاء کرام اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے اس کی وضاحت کرنے کے لیے پیش کرنے کے لیے آئے تھے اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہاں عبادت سے توحید عبادت ہے اب آدمی غور کرے کہ بازار میں جاتا ہے خاص چیز خریدنے کے لیے غور کیجئے ایک خاص چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ ساری چیزیں خرید لیتا مگر وہ خاص چیز نہیں خرید پاتا بازار میں جانا بیکار ہوا ایسے ہی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اگر اس کی عبادت کو چھوڑ کر کے ہم دنیا بھر کی عبادتیں کرتے رہے تو ہمارا جو مقصد تخلیق ہے وہ تو بہت ہو گیا نا جو چیز خریدنی چاہیے تھی وہ بادشاہ ہم نے خریدی نہیں بہت ساری چیزیں خرید لی اصل چیز تو خریدی ہی نہیں ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک کو تعالیٰ کی عبادت ساری چیزیں ہم نے کر لی ساری نیکیاں کر لی لیکن اللہ تبارک کو تعالیٰ کی عبادت جو مقصد تخلیق ہے تھا وہ ہم نے نہیں کیا تو سمجھو ہم نے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کیا یہی مقصد تخلیق انسانی ہے اللہ تبارک کی عبادت آخری ایک سوال ہے اس سوال کا جواب دے لیں اس کے بعد بات کو ختم کریں گے سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا قائل بغیر اعمال کے جنت میں چلا جائے گا جواب اس کا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا تصدیق بالجنان اقرار باللسان عمل بالارکان ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے صرف تصدیق بالجنان کا نام ایمان نہیں ہے توحید نہیں ہاں اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں توحید کی اہمیت اور حقیقت بتلائی ہے اپنے نبی کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی صحت کے لیے شرائط بھی رکھ دیے جیسے نماز کے لیے کوئی شرائط ہیں اگر ان شرطوں کو پورا نہ کیا جائے تو نماز ہوگی پہلی شرط وضو ہے دخول وقت ہے تو وقت سے پہلی نماز پڑھ لے آتی تو نماز ہوگی نہیں ہوگی اور اردو کے لیے اردو شرط ہے نماز کے لیے اگر بغیر اردو کوئی نماز پڑھے تو نماز ہوگی نہیں تو نماز کی صحت کے لیے کچھ شرائط ہے اگر اس شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں اتنی بڑی عبادت نہیں ہوگی ایسے ہی توحید کی صحت کے لیے بھی کچھ شرائط ہے سات شرطیں ہیں اگر یہ سات شرطیں پائی جاتی ہے تو توحید صحیح ہے اور اگر ساتوں شرطیں نہ پائی جائیں یا کوئی ایک شرط نہ پائی جائے توحید صحیح نہیں ہوتی اس, اس کے ہاتھ سے توحید نکل گئی پہلی چیز علم علم توحید کا علم ضروری ہے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا رٹ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا علم ضروری ہے جیسے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا فعلم لا, الا اللہ, لا الا اللہ کا علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کو جان لو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کو جاننا زبان سے رٹ لینا کافی نہیں علم ضروری ہے دوسرے ال یقین شک کلمے کے اوپر اس کا یقین اتنا پختہ ہو کہ شک کو راہ نہ ملے اللہ فرماتا ہے مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے انہیں شک نہیں ہوا گویا کہ اگر شک ہو جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد تو توحید ہاتھ سے چلی گئی شک نہیں ہونا القین یو نافل شک علم کے بعد یقین ہے کلمے کو پر یقین ہونا تردد کو اور ارتیاب کو شک کو وہاں راہ نہیں ملنی چاہیے تیسرے قبول آدمی دل سے کلمے کے مدلول کو قبول کرے کلمے کا جو مفہوم ہے اس کو دل سے قبول کرے جو دل سے قبول نہیں کرتا توحید اس کے ہاتھ سے نکل گئی اس کے پاس توحید نہیں اللہ نے احساس فرمایا ان نہ تک درون یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا اللہ کہو تو یہ تکبر کرتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتے تو دل سے قبول کرنا بہت ضروری ہے قبول ضروری ہے اس کے لیے تین چیزیں ہوئی علم یقین یونافلی شک اور قبول اور تیسری چیز چوتھی چیز جو بہت اہم ہے نفاق دل سے اس طرح تصدیق کی جائے کہ نفاق کا گزرنا ہو کیا مطلب آدمی دل سے تصدیق کرے زبان سے تصدیق کرنا کافی نہیں ہے زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے قرآن نے کہا یہ اولو نبی الفی مانو بھی یہ زبان سے بولتے ہیں دل میں وہ چیز نہیں ہے جو ان کی زبان پر ہے تو یہ کہ کو ضروری ہے زبان سے کہہ دینا کلمے کا کافی نہیں ہے بلکہ کلمے کی تصدیق دل سے کرے یہ چوتھی شرط ہے پانچویں شرط کیا ہے المنافی لرک کہ ایسی اطاعت ہو جو ترک کے منافی ہو اللہ وبر. یہ بہت اہم شرط ہے پانچویں شرط بہت اہم القیات المنافیلی ترک ترک کے منافی جو اطاعت ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کی توحید گڑبڑ اس کی توحید مکمل نہیں اس کا کیا مطلب ہے المقیاد منافیلی ترک یعنی دل سے بھی مانتا ہے زبان سے بھی اقرار کرتا ہے لیکن عمل سے پورا ہے عمل نہیں کرتا یعنی توحید کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں کرتا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید فرما اومئی اسلم و جہول اللہ و محسن تو قدستنت کا بلور جو اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو تسلیم کرے اور اس کے اوپر ایمان لائے تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا یعنی جنتل کا تو دیکھیے پہلے عمل کا تذکرہ کیا گیا اس کے بعد ایمان بلّا کا اس کے بعد جنت پر دخول کا یعنی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ دل سے بھی اقرار کرے زبان سے بھی اس کا اقرار کرے اور عمل سے بھی اس کا اقرار کرے بعض لوگ ہیں دل سے مانتے ہیں زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے قبوری شریعت بھی صحیح ہے فلاں مسلک کے ماننے والے بھی صحیح ہیں راہ مختلف ہے مگر منزل ایک ہے یہ پانچویں شرط المفیاد المنافل ترک یہ بھی صحت توحید کے لیے ایک شرط ہے ضروری چھٹی چیز اخلاق اگر خالص اللہ کے لیے توحید نہیں ہے اللہ کو ماننا نہیں ہے تو پھر بیکار آپ کی توحید پکی نہیں ہے اخلاص ہونا چاہیے اللہ تبارک وہ تارا کی توحید کا دل سے اقرار زبان سے اقرار اور عمل سے اس کا اقرار ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دین اسلام بالکل صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلت بہت سارے غیر مسلموں نے ہے اور یہ کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے دنیا کا سب سے اچھا آدمی ایسی باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اخلاص کار فرما نہیں ہے اللہ کے لیے یہ باتیں نہیں کہتے ہو زیادہ ان کو موحد نہیں مانا جا سکتا اخلاص ضروری ہے اور ساتویں چیز جو ضروری ہے وہ محبت یعنی کلمے سے بھی محبت کرو اور کلمے کا جو مدلول ہے یعنی اس کا مفہوم ہے اس سے بھی محبت کرو جیسے اللہ نے فرمایا محبت کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ تو آپ نے زبان سے نکال دیا ادا کر دیا اب محبت کی بات اگر آئی تو ایک طرف دنیا کی محبت ہے ایک طرف اللہ کی محبت ہے اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ دنیا کی محبت اور میری محبت ایکول بھی نہیں ہونی چاہیے اور مغلوب بھی نہیں ہونی چاہیے خالی ہونی چاہیے دو چیزیں اللہ کی محبت اور کسی اور کی محبت ایکول بھی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی ایکول کر دیتا ہے مساوی کر دیتا ہے تبھی مجھ بھی رہو جیسے اللہ نے فرمایا انہوں <تصفح> نے اللہ کے علاوہ کچھ معبود بنا رکھیں یہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں محبت اکول ہے کائے مشرق ہیں تو دونوں محبتیں اکول نہیں ہونی چاہیے مساوی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کی محبت مغلوب بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی محبت اگر غالب ہو تو دوسری محبتوں کی اجازت تو یہ سات شرطیں ضروری ہیں صحت توحید کے لیے اگر یہ ساتھ شرط نہیں پائی جاتی تو آدمی کی توحید مکمل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نئی کمل اور اچھی سمجھے عطا سمجھ کے الحمد الحمدللہ رب العلم